یا زینب سائن سائن سائن سائن سین سائن یا سین یا دیپ جلایا کو جگایا مت کو ہے بچایا شا سین سینشاد چایا گ <خرت> <یا زائدہ سؤال> <یا زائدہ attempted سؤال> تیری حکمت خالق کیا آئے تھی سمجھتا دام اجل ہے پھیلا میر کے تجھ کو کر بلا میں ہم لائے کر لڑکا خطبے تو ہے ایک گالی It's all میں ایک رو نے نہ سر نہ جھکایا سیگ در نانا تم کو تین بچایا سہی رو